اوضو باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من جنزیہ ونفیہ ونفتی لن يستنکف المسیح ان يكون عبدا للہ ولا الملاہکة المقردون ونن يستنکف عن عبادته ویستقبر فصایحشرهم الیه جمیعا لئیستن کی فل ہرگز آر نہیں محسوس کریں گے مسیح عیسیٰ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وللم اور نہ ہی مقرر فرشتے کوئی آر محسوس کریں گے وم یستن کی فن عبادتی ہی اور جو اللہ کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے شروح تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف عن قریب اکٹھا کرے گا پچھلی آیت سے اللہ سلحان نے یہود کے بعد نسارا کے شبہار اور ان کے ازالے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کے شبہ کا بھی غلط عقیدے کا بھی رد کیا ہے اور مشرکوں کے عقیدے کا بھی رد کیا ہے کیونکہ عیسائی عیسی علیہ سلاط وسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور فرشتوں کو مشرک لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو دونوں کا رد اللہ تعالی نے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں یعنی مسیح بی علیہ ہی سلاط بھی اور اللہ کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے بندہ ہونے پر اس اقرار پر ان کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی नहीं نہیں ہے یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کوئی آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح کے عیسائیوں نے عیسا بنوریم میں مبالبہ کیا بلکہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کو اللہ کا بندہ کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اور قادر مطلق کا شہنشاہ مطلق ملک الاملاک اللہ سبحانہ ہوا تھا کا بندہ ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے اور یہ سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو اس سے زیادہ عزت کی اور کوئی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عزت کے مقامات پر ارد کہہ کر پکارا ہے الحمدللہ الحمد انزل لدی انزال کتاب سورہ کہف کے شروع میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اوحا الہ ابدی ما اوحا اپنے بندے کی طرف وحی کی سورہ نجم نے اسی طرح معراج کا واقعہ سبحان اللہ وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی یعنی <سلام> عزت اور شرف کے مقامات پر اللہ سہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد کہہ کر پکارا ہے بندہ کہا ہے اسی طرح سورہ جن میں ان مقامہ عبد اللہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے اللہ کو دعا کرتا ہے پکارتا ہے دعا کے وقت اسرا و معراج کے میں اور نزول وحی کے مقامات پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا وہاں پہ انہیں عبد کہا ہے تو اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی آر اور شرم والی بات نہیں ہے بلکہ فخر والی بات ہے تو مسیح عیسا بن مریم اور اسی طرح اللہ کے مقرر فرشتے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ کہلوانے میں آر محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور میں یستن کی عبادت کی ہی وہ اور جو اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے سے آر محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالی کی بندگی سے آر محسوس کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے جو ایسا کرے گا فسا یا شروع ہم تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کو اپنی طرف اکٹھا ان قریب کرے گا قیامت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کہا ہے قریب ہی کہا ہے اور پھر کہا ان یارو نہ ہو بن یہ اس کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے بڑا قریب سمجھتے ہیں نہم یا راہو قریبا اسی طرح توبہ کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے نا کہ سم یتو نمن قریب وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں اور قریب سے مراد کیا ہے آپ کو بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے موت کو دیکھنے سے پہلے پہلے وہ قریب ہی توبہ ہے کیونکہ اللہ کے لیے تو قیامت بھی بڑی قریب ہے تو بندے کی زندگی تو کچھ بھی نہیں فس شروع ہوں ایرے ہی جنگیرا تو ان قریب اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا آمنگ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے فائی و تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا وہ من دن اور اپنے فضل سے ان کو کچھ زیادہ بھی دے گا وہ امین استقبر اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور تکبر کیا فایو اردی بہم فایو تو وہ ان کو دردناک الم ناک عذاب دے گا والا یجید الحم بندون اللہ ولیم والا نصیرہ اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست یا کوئی مددگار نہ پائیں گے یعنی ایمان ملانے والے نیک سال اعمال کرنے والے اور تکبر کرنے والے اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرنے والے سطر کو اللہ کار اپنے پاس اکٹھے کرنا ہے جمع کرنا ہے تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کو ان کا اجر ان کے اعمال کا اجر پورا, پورا اور پورا پورا اجر دے کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافی بھی ان کو درجات دیں گے ازر دیں گے بڑھا چڑھا کے ان کو اجر دیا جائے گا اور وہ لوگ جو تکر کرتے رہے اور اللہ کے بندے ہونے میں اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرتے رہے ان کو دردنات عذاب دیا جائے گا اب یہاں دیکھیے کہ ایمان اور املے صالح دو چیزیں ذکر کی ہیں اور اس کے مقابلے میں دو چیزیں ذکر کی ہیں اس تنقاہو آر اور تکبر یعنی ایمان اور عمل صالح کے منافی ہے اللہ کی بندگی سے آر کرنا اور تکبر کرنا یہ ایمان اور عمل صالح کا متضاد ہے ولاجون الحمدون اللہ ولیم والا نصیرہ اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہ پائیں گے یا تمہارے تمہارے ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے اللہ تعالی نے تمام ترغ مرافر کو کفار مرافین یہود نسارا اور مشرے ان سب کے عقائد کا رد کیا ان پر دلائل قائم کی کیے حجت قائم کی ان کے شکوک و شگوہات کی بھی مکمل طور پر تردید فرما دی تو اس کے بعد اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی عام دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں ناس ود جا کم برہان امربی <ربِّكُم> کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے واضح دلیل آ چکی ہے برہان ہمارے اردو زبان میں الفاظ ہی اتنے نہیں ہیں جو کہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ پورا پورا کر سکے برہان بھی دلیل اور حجت بھی دلیل اور دلیل کا معنی بھی اردو میں دلیل لیکن ان کے اندر فرق ہے برہان میں حجت میں دلیل میں برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد بندہ لاجواب ہو جائے کوئی جواب اس سے نہ بن پڑے مسکت دلیل نا بند کرنے والی دلی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے ہم نے حق کو واضح کرنے والا نور یعنی پرانے مجید فرقان امید نازل فرما دیا ہے جو انسانوں کو زلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے اور دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے تو اب اس پر ایمان لے آؤ ف عم اللہ ددینہ امان و تو پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور تسمو بھی اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا فا سا في رحمت من ہو تو ان قریب ان سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا وہ اور خاص فضل میں اپنی خاص رحمت اور فضل میں اللہ ان کو داخل کرے گا وہ یہ مستقیم اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف لے کے جانے والا جو سیدھا راستہ ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ آس اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ ڈٹ گئے جم گئے پکے ہو گئے تو انقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا یعنی اللہ دنیا میں بھی ان پہ رحمت اور فضل کرے گا اور آخر کے اندر بھی وہ دین گرے ہاتھ اور وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف لے کے آنے والا ہے وہ نے دکھائے گا یستکتونک وہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں فتوہ مانگتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَى کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالا کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اِنِ مُرْعُنْ حَلَك کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے بات جائے لَيْسَ لَهُ وَلَد جس کی کوئی اولاد نہ ہو وَل اور اس کی ایک بہن ہو حقیقی بہن یعنی سگی ماں باپ دونوں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے بہن فلاح نسف ماں کا تو اس بہن کے لیے ہے میت مرنے والے کے ترکے میں سے آدھا جتنا بھی ترکہ وہ چھوڑ کے گیا اس میں سے آدھا وہ ہوا اور وہ آدمی اس بہن کا وارث بنے گا اگر بہن مر جاتی دو ہیں بہن اور بھائی بھائی مر گیا تو اس کی جائیداد میں سے آدھا بہن کا اور اگر بہن مر گئی تو اس کی جائیداد ساری کا مالک اس کا بھائی وہ ہوا یاری سہا اور وہ اس کا وارث ہوگا علم یق اللہ والد اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو انکان دس نہ دئی پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں فلاح مسلح رکھ اگر بہنیں دو ہوں بھائی کوئی فوت ہو گیا ہے تو مرنے والے کی جائیداد میں سے دو تہائی ان بہنوں کا ہے وہ ان کا اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں فالداکاری مت الخل ان تو لدا کاری مت الخل یعنی مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا دو عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو ملے گا یو بیہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ واللہ اللہ بک علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے تخبے کے حکم سے کے بعد اموال کے حکم سے کی تھی پہلے تخبے کا حکم دیا اور پھر اسی طرح نکاح شادی بیاہ اور یتیموں کے بعد معاملے میں جو ظلم ہوتا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے تقوے کا درس دیا ڈرنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے سمجھایا کیونکہ عموماً وراثت کی تقسیم میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اس طرح اب بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تقسیم طریقہ میں عورتوں پر ظلم کرتے ہیں تو اب آخر میں انہیں احکام کے ساتھ سورت کا اللہ تعالی اختتام فرما رہے ہیں سورج کے درمیان میں مخالفین کے ساتھ مجادلہ اور ان کی تردید ہے اور اینڈ میں پھر وہی بات ترکے کے تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالی نے لے کی ہے وہ بہنیں اور بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں خیافی بہن بھائی ان کا حصہ وہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے ذکر کر دیا ہے سورت کے آغاز میں اولاد کا حصہ ماں کا حصہ باپ کا حصہ بیوی کا حصہ خامد کا حصہ اور اسی طرح سے اس بہن یا بھائی کا حصہ جو ماں کی طرف سے ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے اب ایک رہ گیا تھا اللاتی اور اینی بہن بھائیوں کا حصہ اللاتی یعنی باپ کی طرف سے سگے اور اینی ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے یہ اس صورت میں کہ جب بندہ کلال ہو یعنی مرغون حالت لئی سلاح غلط کلاللہ کلال اس کو کہتے ہیں جس کی اصل یعنی باپ ماں اوپر تک کوئی بھی نہ ہو اور فرا اولاد اس کی نسل میں کوئی بھی نہ ہو بیٹے پوتے پڑپوتے بیٹیاں کوئی بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں کلا جس کی اصل اور فرا اس کی نسل میں سے اوپر والے اور نیچے والے نہ ہو بیوی بی یا حامد موجود ہے تب بھی وہ کلا کہلائے کہ مرنے والی عورت ہے اس کا خامد ہے مرنے والا مرد ہے اس کی بیوی ہے لیکن ماں باپ نہیں ہے یہ کلا گا اولاد نہیں ہے کلالہ لا گا اب کلالہ کے بہن بھائی موجود ہو تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے کیونکہ اولاد میں اگر بیٹے موجود ہوں بندے کی نسل میں بیٹے موجود ہو چاہے بیٹے چاہے پوتے چاہے پڑ پوتے نیچے تک اس کی نرینہ نسل اگر موجود ہو تو نہ باپ کو بطور آساب حصہ ملتا ہے اور نہ ہی بھائیوں کو نہ ہی چچاؤں کو کسی کو بھی نہیں اور اگر اس کی فرا میں اولاد نرینہ نہیں یعنی بیٹے پوتے پڑ پوتے نہیں تو پھر اگر اس کا باپ یا دادا یا پردادا کوئی بھی موجود ہے اوپر تک تو پھر بھی بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا بھائی صرف آسماں بن کر حصہ لیتے ہیں اور جو بہنیں ہیں وہ فردی حصہ لیتی ہیں ان کے لیے حصہ مقرر ہے لیکن ان کو بھی حصہ اس وقت ملتا ہے جب میت کی اصل اور فرہ میں کوئی مذکر موجود نہ ہو اگر فرہ میں کوئی مذکر موجود ہے تو وہ اساب فروز سے بچنے والا حصہ وہ فرا کے اندر ہی جائے گا اور اگر اصل میں کوئی مذکر موجود ہے مرد موجود ہے تو اصحاب الفروض کو جن کے حصے مقرر ہیں ان کے حصے مل جائیں گے باپ کا حصہ مقرر ہے نا چھٹا حصہ وہ اس کو مل جائے گا پھر جو مال باقی بچے گا وہ دوبارہ باپ کو مل جائے گا اگر میت کی اولاد بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیاں ہوں تب بھی باپ دوبارہ حصہ لے لے گا اصحابہ بن کے تو اب ایسی صورت میں جب فرا بھی نہیں اور اصل بھی نہیں تو پھر اینی اللہ کی اقیاتی بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا اخیاتی یعنی ماں جائے بہن بھائی ان کا حصہ پیچھے ذکر ہو گیا تھا کہ اگر اکیلا ہو اس کو ملے گا چھٹا حصہ دو یا دو سے زیادہ ہو تو اس کو ملے گا ایک تہائی سنس یہ ان کا حصہ اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ان کا میت کے ساتھ تعلق میت کی ماں کے واسطے سے ہے باپ کے واسطے سے نہیں باپ کے واسطے سے جن کا تعلق ہے ان کو زیادہ ملتا ہے اور جن کا ماں اور باپ دونوں کے واسطے سے تعلق ہے وہ سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں ترجیح پاتے ہیں یعنی اگر کوئی بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سدا ہو وہ موجود ہو اس کی موجودگی میں باپ جائے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا یعنی وہ بھائی جو میت کی ماں اور باپ دونوں کا بیٹا ہے وہ اگر موجود ہے تو میت کا وہ بھائی جو صرف میت کے باپ کا بیٹا ہے ماں اور ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا کیوں اس کا تعلق میت کے ساتھ ایک واسطے سے ہے باپ سے جبکہ جو سزا ہے اینی اس کا تعلق میت کے ساتھ دو واسطوں سے ہے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے تو اگر اینی موجود ہے بھائی تو اللہ بھائی کو نہیں ملے گا اور اگر اینی بھائی نہیں ہے تو پھر اللہ کو ملے گا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر بہن ہے اللاتی یا ای اکیلی اس کو ملے گا میت کے ترکے میں سے نصف آدھا نصف اس کو ملے گا اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ملے گا دو تہڑ اور اگر ان بہنوں کے ساتھ بھائی بھی موجود ہے تو پھر میت کا سارا ترکہ ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا لدہ تاریخ کے اصول کے مطابق کہ عورتوں کی نسبت مرد کو ڈبل دیا جائے اور اگر صرف بھائی ہو بہن نہ ہو میت کی تو جتنا بھی مال ہے وہ سارا بھائی لے جائے گا چاہے ایک ہو دو ہو تین جتنے بھی ہوں ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا لیکن میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کے باپ کی موجودگی میں میت کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا بیٹے سے مراد بیٹا پوتا پڑ پوتا نیچے تک سب اور باپ سے مراد باپ دادا پر دادا سب افرتے ہیں آبائی جانب اور ابنائی جانب میت کی اگر اس میں کوئی مذکر مرد موجود ہے تو بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یو اللہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گبراہ نہ ہو جاؤ وہ اللہ بک الشعین عگین اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے